بسم اللہ و رحم الرحمہ الحمد اللہ و محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک ورثہ غرض اور باقی تمام ورثہ غرص والو شاہ تمام سامعین کو شموچنے کے بعد سلامت کرتے ہمارا سلسلہ دس کتاب عقاج نلوا شاہ صوال نواج وابن میں سے آج ہمارا جو ہے اس کتاب کا باب نمبر نوم ہے اور اولۂ کرام پر اعتقاد کے بارے میں ہمارے بہت کا سوالات اس سلسلے میں کہ اولیاء کرام پر اعتقاد کے طرح رہنا ہے ہاں جی اولیاء کرام جو ان کے پریمان رہنے کے حیثیت کیا ہے اس سلسلے میں سوالات ہیں تو اور جوابات ہیں اور یہ ہمارے سلسلے درس درس نمبر ستارہ ہیں اس اقاد میں سے اقادن اور کتاب جو میں سے درس نمبر ستارہ ہیں پہلا سوال یہ لیا ہے کہ ہمارے مثلاً میں اولیاء کرام پر کس طرح اعتقاد رکھنا ضروری ہے تو اس سوال سے پہلے جو ہے یقین اولیاء کرام ولی اللہ کی حیثیت مقام منزلت تو کتاب سریلا جی نے شرغ راس میں فرمایا ہے بس مہاولی کی ایک تعریف یہ کیا کہ اول ولی اللہ کو سستی کو بولا جاتا ہے جو امبیالین جو اللہ تعالیٰ کے صفات اور ذات کے بارے میں انسان جتنا معرفت حاصل کر سکتے ہیں معرفات کو سالہ درجے پر پہنچا ہوں اور تمام گناہوں سے وہ اور اجتناب کرتا ہوں اور تمام واجب فرائض پر جو ہے کماقو عمل کرنے والا ہو اور ہر قسم کے اللہ گناہوں سے ہاں جی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض والی تمام عموم سے نے آپ کو بچائے رہنے والا اور شرعت متحرہ پر سو فیصد عمل کرنے والے حشیوں کا اولیاء کرام کہا جاتا ہے تو اسی سلسلے میں اب یہ کہ ہمارے مذہب میں اولیاء کرام پر کس طرح اعتقاد رہنا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں اولیاء کرام پر اعتقاد رہنے سے متعلق ہمارے مشتدِ اعظم حضرت شاہ سل محمد نو علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام پر اعتقاد رہنا واجب ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کا انتقالانہ واجب ہے کہ وہ امبیاء کرام علیہ السلام کے حقیقی وارث ہے یعنی اولیاء کرام پر اعتقاد اس حصہ سے رہنا ہے کہ امبیا اولیاء کرام امبیا علیہ السلام کے حقیقی وارث ہے پھر سوال نمبر 53 تھا سابقہ سوال نمبر چون یہ اولیاء کرام کیوں کر امبیائے کرام کے وارث ہیں برفرمائے امبیائے کرام جو ہیں اولیاء امبیاء کے وارث ہیں تو سوال یہ اٹھا کہ سوال نمبر چوند میں اولیاء اکرام کیوں کرام کیوں انبیاء کرام کے وارث ہیں وہ کیوں وارث ہیں اس کے آپ کے پاس کیا دلیل ہے جواب اولیاء کرام انبیاء اظام علیہ السلام کے حقیقی وارث ہونے کے بارے میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العلماء اوورثۃ الانبیاء آپ نے فرمایا علماء ہی انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے ہاں جی العلماء اللہ علماء انبیاء انبیا کے وارث ہیں علماء کرام جو ہے کہ حقیقی اب یہاں پر جو ہے علمائے کرام انبیاء علیہ السلام کے جو ہیں وارث ہیں علمائے کرام انبیاء کے حقیقی وارث ہے کیوں اور چونکہ اولیاء کرام ہی ہاں اولیاء کرام ہی حقیقی معنوں میں عالم بعمل ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی ربانی ہیں اس حادیز میں تو علمائے کرام انبیا کے وارث فرمایا تو اب یہ کہ یقیناً جو کرام تو علمائے کرام انبیاء کے وارث ہونے سے اولیا وارث ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے تو یقیناً یہ یہی جواب دے دیا اشاثت علیہ رحمٰن چونکہ اولیاء کرام ہیں ہاں جی عالم بھی ہوتا ہے اور علم پر عمل کرنے والا ہے عالم باعمل یہ حقیقی معنیٰ وہی اولیاء کرام ہے اور اولیاء کرام عالم ربانی ہونے عالم بامل ہونے کے ساتھ ساتھ عالم ربانی بھی ہے اور ظاہر عالم ربانی ربانی کے معنی علماء نے آسان لفظوں میں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدید ربط رکھتا ہو اللہ کی معرفت کی وجہ سے ہاں جی اور اللہ کے ذات پر کم کو کی وجہ سے اللہ سے بھی شدید ربط رکھتے ہیں اور شدید تربیت الانناس اور لوگوں کی شب و روز تعلیم و تربیت پر میں بھی مصروف رہتے ہیں تو اللہ سے بھی اس کا شدید رفت تعلق ہے عبادت کو بندگی میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے بھی رہنمائی میں شبروش مصروف رہتے ہیں تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کرم عالم بھی ہیں عالم ابامل بھی ہیں اور عالم ربانی بھی ہیں یہ یہی یہیں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکورہ بالا حدیث مبارکہ یعنی العلم و برسۃ المبیا کا ہم ہاں جی حدیث مبارکہ کے کامل مزاق ہیں یہی اول ہے کیونکہ علم علم بھی رکھتے ہیں علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی معلومات کو اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ سے جوڑنے کے لیے ہاں جی ان کو اللہ کے دین پر عمل کروانے کے لیے شب و روز یہ لوگ مصروف رہتے ہیں ہاں جی اس لیے جو ان کو وارث انبیاء کا کیونکہ انبیاء بھی تو یہی فروغ کرتے تھے کہ اولیاء سے اللہ سے ان کا شدید رفت ہے اس کا مالم معرفت سے اور اللہ کے بندوں کی شب تعلیم و تربیت پہ لگا رہتے تھے اس لیے اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں ہاں جی اولیاء کرم امبیا کے حقیقارث ہونے کی ان میں دو بنیادی حوصیت ہیں ایک تو یہ عالم ہیں اور علم کے مطابق عمل کرنے والا یعنی عالم بعمل ہے حقیقی معنیٰ میں ساتھ ساتھ عالم ربانی بھی ہیں علم رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی ان کا شدید ربد دیں اللہ کے بندوں کی تربیت پہ بھی ان کو جہنم سے بچانے کے لیے بھیج تک پہنچانے کے لیے اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ حصے شب روز مصروف رہتے ہیں تعلیم و تربیت میں شبروش مصروف رہتے ہیں ان کا ہم غم اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو ہدایت کرنا ان کا اصل مقصد ہے سوال نمبر پچپن کا ہے امت محمدی صلی علیہ وسلم میں اولیاء کرام کی تعداد کتنی ہیں یعنی میز ہمارے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے اولیاء کرام کی تو جواب جو ہے اولیاء کرام کی تعداد سے متعلق حضرت شاہ سید محمد نرواز علیہ رحمٰ فرماتے ہیں اولیاء کرام کی تعداد تین لاکھ سے زائد ہے یعنی تین لاکھ سے زائد ہے اور دنیا ان کی برکتوں سے پل بر کے لیے بھی خالی نہیں رہتی ہے یعنی پل بھر کے لیے لمحے کے لیے خالی نہیں رہتی لیکن یہ بات آپ لوگ جن میں رکھیں تو فرمایا اولیاء کرام کی تعداد تین لاکھ سے زائد ہے اس کے یہ مطلب نہیں ہے ہر دور میں تین لاکھ سے زائد اولیاء رہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے بلکہ جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک کل ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے تھے تو ایسے ہی امت محمدی کی ہدایت رہنمائی کے لیے جو ہے ان کے اندر کامر خاتم سے لے کر تا قیامت تک اس عرصے میں تین لاکھ سے زائد اولیا ہوں گے یہ مراد ہے اس مجموعی عرصے میں تین لاکھ سے زائد اولیا ہوں گے جس طرح آدم سے لے کر خاتم تک میں علیہ السلام میں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیائے تھے تو ادھر قیامت تک تین لاکھ سے زائد اولیاء ہوں گے یہ مراد ہے نہ کہ ہر دور میں نہ کہ ابھی بھی سوال دنیا میں تین لاکھ سے زائد اولیاء ہوں گے یہ مراد نے اس سوارت کیا اور فرمائے تین لاکھ سے زائد ہوں گے اور دنیا ان کی برکتوں سے پل بھر کے لیے بھی خالی نہیں ہوں گے ایکلام ہے کے لیے اور اولیائی کرام سے مطابق حضور کرم ایک حدیث میں فرماتے ہیں یعنی کیونکہ اوپر سوال کا دوسرا ایسا یہ تھا نا نیز ہماری نزدیک ان اولیاء کرام کی کیا اہمیت ہے تو اس حصے کا جواب یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کرام سے متعلق ایک حدیث میں آ فرماتے ہیں لولاور لجار فرماتے ہیں یعنی اللّہ یعنی اگر ابرا نیک وکار لوگ نہ ہوتے اگر اچھے لوگ یعنی دنیا میں نہ ہوتے تو اللہ کلف الفجار تو برے لوگ تباہ ہو جاتے یعنی ان کی برکت سے اولیاء الہی کے برکت سے یعنی اللہ حقیقت میں نعمتیں ان کے خاطر نازل فرماتے ہیں ان کے برکت سے دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں اور زندگی آرام سے گزارتے ہیں اللہ لئے فرمایا اول کرام کے اہمیت یہ ہے کہ اللہ ولاق الف جا یہ پہ رسول اللہ عمل کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث اولیاء کے بارے میں اگر نیک و کار نہ ہوتے ہیں تو گناہ گار لوگ ہلاک اور طباہ برباد ہو جاتے سوال نمبر 56 اسی باب بلاد نے کہیں اولیاء کرام میں سے پہلے اور آخری ہستیوں کے اس میں گرامی بتائے اس امت محمدی میں سے سب سے پہلا ولی اللہ اسے کہا جاتا ہے اور آخری حشیہ اس کا پہلا اور آخری حصے کے نام کیا ہیں جواب آپ اولیاء کرام میں سے پہلا حضرت امام علی علیہ السلام اور آخری حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں ہاں جی امام علیہ السلام علیوں کا سردار ہے امام مہدی علیہ السلام آخری نبی ہے آپ کو خاتم الاولیاء کہتے ہیں ہاں جی اور اس چنانچی اس سے متعلق حضرت شاست محمد نروح علیہ رحمہ فرماتے ہیں اعدم علی یعنی اولیاء علیہ السلام میں سے سب سے پہلا ہنست علی ہیں وہ خواتم مہادی اور آخری ہستی مہادی ہے یعنی آدم الاولیا تمام ولیوں کا پہلا ولی آدم الولیا کا مطلب یہ ہے تمام ولیوں کا پہلا ولی حضرت علیہ السلام اور خاتم الولیا یعنی تمام ولیوں کے آخری ولی حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہیں تو یہ جو ہے آ... اس مبارک مبارک شاست کے اس عاقدے سے کہ آدم الاولیا علیہ السلام خاتم الاولیا امام محمد مہادیہ علیہ السلام خاص طور پر آدم الاول علیہ السلام ہونے سے پہلا اس امت محمدی جی میں سے ہمارے یہ عقیدہ کہ پیغمبر کے بعد سب سے افضل ترین ہنسی اس امت کی ہدایت اور رحبریت امامت کے لیے علیہ علیہ السّلام ہے اس کے حقدار چنانچہ چنان جامن قادر نے بھی علیہ السلام ہی کو امت کے رہبری ہدایت اور کے لیے نصب فرمایا اور مولا کے بیان فرمایا امت سے کہا میرے بعد میں تمہارا مولا اور ولی علی ابن ابھی طالب ہے فرمایا تو اس سے صاف واضح ہوا کہ دوسرے سلسلے خلفاء میں کا جو مسلمانوں کے اندر رہائش ہیں ہاں جی ان کو شاست علیہ السّلام کی تعلیمات کے میں ان کو آدم الاولیا نہیں مانتے ہیں لہذا جب آدم الاولیا نہیں ہوگا تو یقیناً علی سے افضل بھی نہیں ہوگا لہذا ہمارا عقائد یہ ہے کہ بارہ پنجر باغ ہاں جی بارہ علم علیہ السلام اس میں سے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل حسیاں ہیں اس کے بعد صحابہ سابق میں سے جو ہاں جی جتنا وہ رسول اللہ کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور دین اسلام کی انہوں نے قربانیاں جتنا دی ہے اور قربانیاں دینے کے بعد میں ہاں جی اسی حساب سے ان کا مقام و منزلات ضرور بنے گا صاحب کرام کا ہمیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ صحابی کے نام لینے سے چڑ ہو جائیں ان کو نہیں بھائی صاحب اصاب میں سے بہت سے قرآن پاک میں بھی بہت جگہوں پر اصاب کی مد آئی ہے ہاں جی ان کی قربانیوں کا ذکر ہوا ہے ان کی معافرت کا ذکر ہوا ہے تو اس لیے جو اعصاب کرام پر بھی ان کا ہمیں احترام ہاں جی ان کی مقام و منزلات کے لحاظ سے میں لازمی ہیں ہاں علیہ السّلام کے ساتھ جن لوگوں نے علیہ السّلام کا حق چھیننے کی کوشش کیا محمد علیہ محمد کا حق چھیننے کا کوشش کیا اور چھینا علیہ السلام کے ساتھ جنگ کیا اور ان کا موضوع الگ ہے ان کا موضوع الگ ہے لیکن جنہوں نے رسول اللہ کی درایات میں اپنی سب کچھ قربانی کیا اور ایمان پر قائم رہا ایمان پر قائم رہ کے دنیا سے چل بسا رسول اللہ کے تعلیمات پر آپ کے حیات مبارکہ میں بھی عمل کرتا رہا آپ کی حیات مبارکہ کے بعد بھی علیہ السلام کے ساتھ ان کا کسی قسم کی دشمنی عداوت نہیں بلکہ علیہ السلام کو مدد فرمایا اس سے میں بھی, بھی سب کچھ قربان کیا وہی حساب میں سے تو وہ سب ہاں جی انتہائی عزت و احترام اور تقریم کے لائق ہیں اس ہماری دعاؤں میں محمد علیہ محمد کے وہ ہی کا لفظ بھی ہاں جی سو کئی دعاؤں میں آ چکا ہے ان کے ہمیں ہاں بھی درود ہم رحمتوں کی دعا کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو یہ ہمارا اعتدال کا راستہ ہے زندگی میں ہم اس راستے میں اعصاب کے بارے میں افراد تفرید کا شکار نہیں ہے ہاں جی معتدل ہمارے عقائد ہیں اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر دن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے یہ اولیاء کے بعد مزید سوالات جوابات ہیں آئندہ درسوں میں انشاءاللہ شاء اللہ بیان ہوگا